لا. الحمد اللہ منذ الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله وإله الحج القيوم التويله استغفر الله العظيم الذي لا إله الا هو الحمد القيوم تويلي استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحمد القيوم تويلي يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم, يا يا قيوم لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرف ضعيف رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللہ ابھی ہم لوگ قرآن کریم کی سب سے عظیم اور افضل ترین آیت, آیت القرسی سے متعلق درس حاصل کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی نیتوں میں مکمل اخلاص اعمال میں استقامت اور ہماری زندگی کے تمام کاموں میں صحابہ اور سلف حسالِ ہند کرنگ امن حجرالی فرمائے جس طرح قرآن کریم کی تمام سورتوں میں سب سے افضل افزل فاطیہ ہے اسی طریقے سے یہ ضرورت کیوں ہے یہ ابراہیم شکیل صاحب بالاپور سے نہیں آ سکتے ہونا میں ریکارڈنگ کی ضرورت نہیں ریکارڈنگ نہیں آواز میں کوئی مشکل ہے یوٹیوب وغیرہ پر نہیں ڈالتی آواز آ رہی نا شک اپ کو پرانے <تصفيق> جی جی جی کریم کی عظیم ترین سورتوں میں سب سے افضل سورت جو ہے سورت, سورت, سورت, سورت, سورت, سورت, سورت الفاتح سورت کے اعتبار سے سب سے افضل الفاتحہ اور آیت کے اعتبار سے سب سے افضل ترین آیت الغرسی اس لیے اس کو سب سے افضل آیت کہا گیا آدم آیت کتاب اللہ آیت القرسی نمبر ایک نمبر دو سورہ فاتیہ کی فضیلت کیوں ہے اس لیے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کی تینوں قسموں کا ذکر کیا ہے اللہ الحمد رب العالمین میں ربویت الرحمٰن الرحیم کے اندر اسلام و صفات ملکم الدین اب اسلم صفات کا نام ہے یعق و ویا گنستین یہ توحیدیں الگی تھیں اس لیے توحید اللہ کی سب سے عظیم ہے کیونکہ اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے اللہ کے صفات سے ہے اور اللہ کے حقوق سے اسی طرح آت القرسی کی فضیلت ہے کہ پوری آیت السی توحید کے عظیم ترین مضمومن پر مشتمل ہے نمبر ایک نمبر دو جس طرح سور فاتحہ کی فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے توریت اور انجیل میں, اور زبور میں ولا فی الفرقان اور نہ قرآن میں اس جیسی وہی صورت ناضل میں اسی طریقے سے یہ آیت الکرسی تمام کتابوں میں اور خود اس قرآن میں جتنی آیات ہیں ان میں سب سے عظیم آیت ہے اس لیے کہ اس میں توحید کی تمام قسموں کا بیان ہے نمبر تین آیت الکرسی کے تعلق سے فضیلت ہے مختلف فضیلتیں جن میں سے ایک فضیلت تو وہی ہے جو مشہور ہے مسلم شریف کے حدیث سے حضرت بن ابنقاب والا واقعہ سنیں جو قرآن کے سب سے بڑے قاری جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن لکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت پیش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا افراً ابی ابنکاب سب سے بڑے قاری حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے اپنے زمانے میں گفترابی کا بجامت اہتمام کیا تمیم داری اویب القاب کو رکھا تھا نماز پڑھانے کے لیے قرآن میں بہت گہری نگاہ تھی جس طرح قرآن کریم کے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس مشہور ہے سب سے زیادہ جس طرح عبداللہ بن مسعود ہیں رسید اویب ال نقاب ہے اویب ال نقاب مدینہ کے سب سے بڑے مفسر عبداللہ بن مسعود گفا کے سب سے بڑے مفسر اور عبداللہ بن عباس مکے کے سب سے بڑے مفسر ٹھیک ہے بھائی مقاب تو آپ نے فرمایا یا آبر مندر آئیو ائو آئی طلفی اللہ خالق قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت بتاؤ کیونکہ سوال کے ذریعے سے جب کوئی چیز پیش کی جاتی ہے تو تعلیم کی جگہ یا مخاطب کی جو توجہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے زیادہ متوجہ ہوتی ہے صرف تخلیق کر دینا اور سوال کرنا اللہ کے بارے میں کیا جانتے ہو دین کے بارے میں کیا جانتے ہوا اس کے بارے میں کیا جانتے ہو تو آدمی اس پہ متوجہ جس کو اٹریکشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا تم جانتے ہو اللہ کا بندو پر کیا حق ہے بندو کا اللہ کا کیا حق ہے تو متوجہ اللہ اللہ. اسی طرح نے فرمایا یہاں عبل مندر آتی نظم کتاب پرانے کریم کی سب سے عظیم آئل بتاؤں تو کہا پلط اللہ اللہ تعالی زیادہ جانتا ہے دو بار کہا کہاں آباد رواد میں فرد دادا میران بار بار سوال کیا مسلم شریف میں دو بار ایک بار سوال کیا پھر دو بار دوسری بار سوال کیا تو اس بیچ میں جیسے پہلا سوال ہوا نا ائو آتی کتاب عبداللہ بن ابئی نے پورا قرآن میں غور کیا اتنے ہی لمحے میں جیسے دوسرا سوال ہوا انہوں نے غور کر کے بتا دی آیت القرسی اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے صحابہ کا فہم بھی حجت حمجد سبحان اللہ نمبر ایک نمبر دو اللہ نے صحابہ کو جو راشدین کہا یوں ہی نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اس لیے کہ ان کو فہم صحیح عطا فرمائی علم نافع بھی دیا اور فہم صاحب بھی دیا صحیح فہم ادا فرمایا تو انہوں نے دو دو دوسری بات جو سورا آئےت الکرسی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ مارا فضر وید میرے سینے پہ مارا بعد روایت میں ہے جو مسلم کے روایہ ہے کہ میں نے اس کی ٹھنڈک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ مارا بعد روایت میں کہ آپ نے ٹھنڈک کہ مسجد کیا ہاتھوں کی ملوں کی ٹھنڈک اپنے سینے پہ آپ نے یہ نکلے تمہارے لیے اگلی مبارک ہے ابد مندر اور پھر آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے عید الکستی کے پاس ایک زبان ہے اور دو ہونٹ ہے جو اللہ کے عرش کے پائے کے پاس اللہ کی تصویر اور پاکی بیان کرتے ہے اللہ اس کیفیت کو زیادہ جانتا ہے۔ نمبر ایک نمبر دو ابو ریرا والے حدیث تو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسلمق الفطر کے خجور کے پاس ان کو رکھا تھا حفاظت کے لیے اسے معلوم ہوا کہ مال کی حفاظت بھی ضروری ہے برا تو تُصفہ ملکم الدی جاہ اللہ علیکم قیامہ مال کو بے وقوفوں کے حفاظت ضروری اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہا نیام المان الصول اچھا مال نہیں کہ اچھی چیز تو آپ نے صدق الفطر وجود کے بعد رکھا تھا تین دن آیا پہلے دن آیا دوسرے دن آیا تیسرے دن آیا اور ہر بار اس نے جو ہے اپنے آپ کو غریب اور فقیر اور مسکن ثابت کیا آپ لوگ واقع جانتے ہیں نا جی کہیں جی جی جی جی. دفعہ کہاں کے کہ نہیں چھوڑیں گے تو اللہ کے نبی کے پاس گئے تو کہا ماں فعد عصیر و کلوا رہے ہیں رات میں تمہاری قیدی کا کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا بھائی کے ذریعے کہا کہ اس نے وعدہ کیا کہ نہیں آئیں گے آپ نے اس کے بارے میں تفصیل نہیں بتائی دوسرے دن بھی پوچھا ماں فعد عصیر و کلوا رہے ہیں کہا کہ وہ دوبارہ آپ نے فرمایا کہ دوبارہ بھی آیا گیا یعنی تیسری بار بھی آئے اسی بار حضرت ابو حرانہ نے پکڑا کہا کہ آ تم کو نہیں چھوڑے تو چونکہ رضی اللہ تمام صحابہ میں حریث تھے دین کے یعنی علم حدیث کے اندر اور بھی صحابہ حریث تھے لیکن سب سے حریث لیکن ابو رضی اللہ خاص ممتاز تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسا اوقات میں مال دینا چاہا اب و ریا کو تو مال نہیں لیا جیسے فنین کے موقع پر جو مالی غریبت آیا تھا جس میں چوبیس ہزار اونٹ چالیس ہزار بکریاں اور لاکھ کا شرفی چالیس ہزار شرفیاں تھیں اور مال کا ذریعہ سو سونٹ اپنے دی ایک آدمی کو وریرہ کہا کہ انعالمے سے کیوں نہیں پوچھ مانگتے سارے صحابہ لے رہے ہیں تم ہی لے لو تو رضی اللہ نے کہا علم ن اللہ جو اللہ نے آپ کا علم سکھلایا ہے وہ سکھلایا ہے تو رضی اللہ حریث تھے اس لیے شیطان کو معلوم تھا کہ شیطان لوگوں کے بزاج جو طبیعت سے کیونکہ انسان کے جسم خون کی طرح ہے تو کتنا قریب ہے تو کہا کہ سنو مجھے چھوڑ دو میں تم کو بہت قیمتی بات بتاتا ہوں وہ کیا ہے کہ ادا وی تورا ادھا وہی ادا فوراسی فقراید کرسی بستر کے قریب آئے توسی پڑھ لو پین اللہ حافظ اقروب کا واضح کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ حفاظت کرے گا اور شیطان تم سے قریب نہیں ہوگا شیطان جیسے میں داخل ہونا تو دور کی بات لیکن قریب نہیں ہوگا یعنی شیطان دور رہے گا اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی جس طرح سے لوہے کی مار پڑتی ہے کسی پر شیطان کے اوپر بھی مار پڑتی ہے دعاؤں سے ازکار سے تبھی تو کہا گیا ہے کہ جب بندہ جو ہے تشہد میں حرکت کرتا ہے تو آپ قرآن کے حد کو یہ دوڑو بھی ہے شیطان میں حدیط آپ نے فرمایا کہ شیطان کے وہ لوہے کی مار سے بھی زیادہ سخت مار پڑتی ہے تشہد کے اشارے سے تو قرآن کی آیات دعاوں سے تو اور زیادہ مار پڑتی ہے ایک امونی کے اشارے اتنی مار پڑے گی تو قرآن کی آیت کی تو فضیل اس سے بھی زیادہ عام دعاوں سے تو اس لیے چھوڑ دیا اور اسی طرح کا ایک واقعہ اوبئی بن نقاب کا ہے جسے جو امام حاکم نے صحیح کہا ہے امام ابو اعلیٰ وغیرہ نے بھی اسے روایت کیا ابی بن نقاب کے پاس جو ہے کھجور وغیرہ تھے اپنا ذاتی اور اس کی دیکھا دن ب دن کم ہو رہا ہے گھٹ رہا ہے کیا ہے رات میں چوری کون کرتا آخر یہاں تو کوئی انسان آتا نہیں رات میں جگہ شیطان آیا, ایک آیا، وہ جانور کی شکل میں تھا یعنی شبی غلام المحتلیم یعنی شبی الغلام المحتلیم یعنی نوجوان بچہ تھا اس کی طرح سے جانور تھا بھائی کام نے کہا تو کیا ہے مانت جن ہی ہوں تم جنات تھا یہ انسان ہے کہا کہ میں جنات ہوں اور کہا کہ میں کوئی عام جنات نہیں ہوں شیطان میں تکبر اور گرو پایا جاتا ہے کہا کہ وادی کے جتنی جنات تم کو معلوم ہے سب سے زیادہ قوی قبیل کہاں ادھر ہاتھ دکھ کہا اس کا ہاتھ جو کتے کی طرح تھا اور اس کے بال بھی جانور کی طرح کہا کہ بتاؤ تم سے بچنے کا کیا طریقہ ہے کہا ہے ادھر کرسی پڑو گے تو ہمارا حملہ نہیں اور ہم کامیاب نہیں اور سکتے ہو جاتا ہے جس طرح کسی کو مشل فالش ہو جاتا ہے ہاتھ پاؤں کو کام کرنا بند کر دیتے ہیں تو اللہ پاؤں اور چھین لیتا ہے اس توحید کی عظمت کے سامنے شیطان زیرو ہے ان نے کئی دہشتوانیفا شیطان کا مکر و کیا ہے بہت کمزور لیکن سب کے لیے نہیں قرآن سنت کے سامنے کمزور ہے اور اسی طرح صبح میں آئے کرسی پڑھیں گے تو شام تک اللہ شیطان سے حفاظت کرے گا اس معروف اور شام میں پڑھیں گے تو صبح تک اور یہ روایت جو امام احمد وغیرہ نے روایت کیا اللہ کے نزدیک بھی سنگھ کے نزدیک بھی روایت صحیح ہے اللہ کا اللہ ان کو ہدایت دے جنہوں نے جو ہے اس کے ذائق کا فتویٰ دیا کہ من خرا ایت الکشتی دوبرق الصلاۃ مکتوبہ جنت الموت جو ہر فر نماز کے بعد کسی پڑھے گا جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں رک سکتی سوائے سوائے موت کی. کیوں وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ لوگ اس لیے کہ جس کا خاتمہ توحید پر ہوگا من منکانہ آخر الکلام من اس کا آخری الا اللہ ہوگا جنت میں داخل ہوگا توحید یہ توحید ہے بری کیا ہے توحید, توحید توحید کی تمام قسمیں توحید ربوبیت توحید البیہ توحید, توحید, توحید, توحید عصم صفات اللہ کی عظمت اس کی بزرگی اس کی حیبت اس کا دبدبا اس کی سطوت اس کی جبروتیت اس کی کبریائی اس کا ایک بڑا حصہ اللہ نے آیت الکرسی میں بیان کیا ہے لہٰذا اس کی فضیلت یہی ہے کہ جو آیت القرسی پڑے گا حرف نماز کے بعد جنتل میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی یہ توفیف کی عظمت کی, کی وجہ سے اب یہ آیت الکرسی کا آغاز جو ہے کیسے ہوا ہے اللہ, لا الہ، اللہ هو ال... سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے ناموں میں سے پہلا نام اللہ کا تذکرہ کیا ہے اس کا معنی کیا ہوا پہلے ترجمہ کرے اللہ لا اللہ اللہ اللہ وہی اللہ ہے اللہ وہی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود ہے اللہ نہیں ہے کوئی معبود برہ یہ اللہ کی تعریف ہے اللہ کا تعارف اور اللہ کی عظمت کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحف معبود تو ہیں لیکن سب باتیں بہن اللہ حق ان دڑو نمند باتیں سورہ لقمان والی ہے تو سورہ والی جو آئے تھی سورہ انبیاء نے حج میں اللہ بہن اللہ حق و ان نما دڑو اللہ, اللہ, اللہ ہی حق ہے اور اللہ کے راوت اتنے معبودان ہیں سب کیا ہے اور اللہ کے نبی تحطیل میں کیا دعا کرتے تھے تاریخ الحمد أنت, أنت, انت الحق حق محمد الحق ٹھیک ہے تو اللہ ہی حقیقی معبود ہے اللہ الحی القیوم ترجمہ دے بالقی ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ ہے اللہ کی زندگی کی نہ ابتدا ہے اور نہ دنیا میں کائنات میں جس کو بھی زندگی ملی اسی کی طرف سے القیوم اے اوم سے عام یقین سے قے یا اور واب دونوں جمع ہو گئے تو اس لیے دوسرے واو کو یا سے بدل دیا یا کو یا میں انتقام کر دیا قیوم یعنی جو خود سے قائم ہے اس کو کسی نے قائم نہیں کیا اور دنیا میں جو بھی چیز قائم ہے اس کو اللہ اللہ نے اس کو تھام رکھا ہے اللہ خود بخود قائم بھی ذات ہے اور دنیا میں جس کو بھی قیام ہے اللہ نے اس کو روک رکھا ہے اللہ نے اس کو تھامے رکھا ہے آسمان و زمین کو اللہ نے تھاما امین آیاتی ان اللہ کو سماوت اخبار میں اس کو گفتگو ہوئی تو سب سے پہلے اللہ تعالی کی توحید کا اس کی عظمت کیبلیائی کا تذکرہ ہے اور اس میں اللہ کی معبود برحق ہونے کا توحید الحویت کیسے کرے اور جتنے تقریباً گیارہ جگہوں پر اللہ نے گیارہ جگہوں پر توحید الوہیت کی دلیل دی ہے کی دلیل دی ہے کیوں اللہ ہی معبود برحق ہے اس لیے ادا تاہ خود ہو اس کو نیند اونگ اور نیند نہیں آتی دوسرے لوگوں کو نیند آتی ہے لیکن اللہ نیند اور اونگ سے پاک ہے نمبر ایک نمبر دو لکھو محافی اسلام آباد محاف اللہ ہی معبود برحق کیوں ہے اس لیے کہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں اسی کی ہیں جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ ہی کے لیے ٹھیک ہے تیسرا ہو گیا من مند اللہ دلہ بھی اللہ ہی کی عبادت کیوں اللہ ہی معبود کیوں اس لیے کہ مالک بھی وہی ہے اور اللہ نے کسی کو کچھ خزانے کا مالک نہیں بنایا نمبر ایک نمبر دو اللہ کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا اس کا دب دبے کے سامنے کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا اللہ کے پاس سوائے اس کی اجازت سب اس کے سامنے بے بس مجبور ہیں انبیاء فرشتے شہدا اولیاء سب اور اللہ ہی مابود برحق کیوں ہے یا عالم و ایدیہم جو کچھ ان کے سامنے ہے ہن کی زمین پورے مخلوق کی طرف لوٹے گی آسمان و زمین کی جتنی مخلوق ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے یعنی جو حاضر ہے اس کو بھی جانتا ہے اور آخر جو ان کے پیچھے ہے جو غائب ہے اس کو بھی جانتا ہے شہادت ہے نا عالم الغیبی فلا الہر غیب ہی احدغ غیب کے چلنے والا اپنے غیب پہ کسی کو اطلاع نہیں کرتا اللہ کی مابو اللہ کی مابود برحق کیوں مول حیتون ابیشی منائل میں علم کے اعتبار سے جو کامل ہے اس کے علم کی مثال سمندر کی ہے اور پورے مخلوق کی علم کی مثال سمندر کے قطرے کی بھی نہیں ہے تو اللہ بتائیں گے بخاری کی وہ روایت حضر علیہ السلام علیہ علامہ یعنی پورا سمندر بھرا ہوا اس میں جو خطرہ لے لو تو اس میں کچھ کمی ہوگی اس لیے کہتے ہیں ساری مخلوق اللہ کے علم میں سے کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتی احاطہ اس بات کی دلیل اللہ کی ذات کے بارے کی کیفیت نہیں معلوم تو اس کے علم کا بھی احاطہ نہیں ہو سکتا جس طرح اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے اور یہ کہ اکیلا ہے نا کوئی دوسرا معد برحق نہیں کوئی دوسرا اللہ ہو سکتا نہیں اسی طرح اللہ علم میں بھی اس کے علم میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا کما اللہ لاطش کما اللہ للہ صفاتن لا تو شہصات جس طرح اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی فنا اللہ کی طرح ہے نہیں اسی طرح اللہ کے صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا, سکتا. نہیں ہو سکتا یہ. مگر جو اللہ چاہے جتنا اللہ چاہے گا اب ایک آدمی کے پاس سونے اور چاندی کا خزانہ ہے اور فقیر گیا مانگنے کے لیے تو اگر ایک روپیہ دے دیا تو اس کے خزانے میں کوئی کمی ہوگی یہ یا مخلوقی پارے تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو سب کچھ ہے سمجد. کہ مفات حلقیب غیب کی کنجیاں اس کے پاس کوئی منشی نہیں لائدہ نہ خزاں تمام چیزوں کا خزانہ اللہ کے پاس تو اس لیے اس میں کبھی نہیں ہو سکے اس لیے کہا کہ اللہ ہی معبود و برحق کے ہیں کہ علم کے اعتبار سے وہ مکمل ہے اور اس کے علم میں سے کچھ بھی کسی کو عطا نہیں ہوا مگر جتنا اللہ چاہے اور سب سے زیادہ جو اللہ نے دیا ہے وہ انبیاء کو دیا ہے اس کے بعد فرشتے وسے آ کرسی ملا اور اس کی کرسی آسمان و زمین کو محیط ہے شا... گھیرے ہوئے ہے یہ مطلب بات سلف نہیں کرنے اس کی کرسی شامل ہے گھیرے ہوئے ہے احاطہ کیے ہوئے ہے آسمانوں اور زمینوں جس طرح اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں اللہ کی صفت میں بھی کوئی شک اللہ کرسی اللہ کرسی پر بلند ہے ان اللہ کی کرسی ہے لیکن کرسی کیسا ہے کس کلر کا ہے کرسی بھی دنیا میں کرسی یہ ہوتی ہے کرسی جو ہے نیچے بیٹھنے والی ہوتی ہے مختلف انداز کی کرسی ہے تو جس طرح ہاتھی کے پاس ہاتھ ہے اور چیوٹی کے پاس ہاتھ ہے دونوں کا ہاتھ برابر نہیں کرسیوں کی بھی کیفیت الگ الگ ہے تو اللہ کی کرسی ہے لیکن کیسی ہی ہم کو نہیں مانگی اس بارے میں تفسیر ہم بتائیں گے ٹھیک ہے نا تو اللہ کی معبود برحب اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سارے مخلوق و بحت ابک الشین اللہ نے تمام چیزوں کو احاطہ کر رکھا ہے وہی اللہ نے فرم و الخم نل مستقب ال مستخری جو گزر چکے ہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے جو موجود ہے اسے بھی جانتا ہے جو آنے والا ہے اسے بھی جانتا ہے عالم اما کان اما یقون جو ہو گیا اسے بھی اللہ جانتا ہے جو ہونے والا ہے اسے بھی جانتا ہے لوکا نہ کیسے جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا یعنی ممکنات مستحیلات یعنی ماضی مستقبل ممکن جو ماضی گزر گیا مستقبل جو آنے والا ہے جو حال ہے اس کو بھی جو ممکن ہے اس کو بھی جو مستحیل ہے جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہو ہر کوئی جاننے والا خلف اللہ, اللہ طیف البیر خبر رکھنے والا حقنفی الماط اللہ عرت بن بلاب اللہ کتاب بر و بحر کی ساری چیزیں جانتا ہے جو زمین میں جو چیزیں داخل ہو جو نکلتی ہیں اور جو خوشک کو تر ہے اس تمام کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے یا علم و مابئی ندیماس یا کرسی اس کی کرسی آسمان و زمین کو شامل ہے اللہ کی عبادت اس لیے کہ اس کی کرسی نے آسمان اور زمین کو ساتھوں آسمان ساتو زمین اللہ کی کرسی کے مقابلے میں چٹیال میدان میں پتھر کا ایک ٹکڑا ہے حدیث ثابت ہے یعنی بعد اس کو بھائی کہا لیکن اس کی کئی روایتوں سے ہوتی ہے مسلم تو سب و لبن سب بالکر سی اللہ کا دن القن فلاطی من اللہ اور بھی روایت آسمان اور پوری زمین اور اس کی مخلوق کو اللہ کی کرسی کے سامنے رکھ دیا جائے تو پتھر کا چٹیل میدان میں لوہے کا ایک ٹکڑا جو ہے کڑا جو ہوتا اتنا بڑا وہ بھی اتنے چھوٹے اللہ جب اللہ تعالیٰ کی کرسی کا یہ حال ہے تو اللہ کی قدرت کا اللہ کی ذات کا یہ احاطہ کون کر سکتا ہے یہ بھی اللہ ہی کی ہے اس لیے کہ یہ مخلوق کی کرسی جب اللہ نے فرما منفی صور فیقہ منفی سماوا تو منف اللہ منشاہ ہوا آسمان و زمین کی تمام چیزیں بے ہوش ہو کر گر پڑیں گی مر جائیں گی جب سر بھوکا جائے گا ٹھیک ہے تو تمام چیزیں مر جائیں گی لیکن جو چیز جن چیزوں کو اللہ باقی رکھے گا ان میں جس میں کرسی بھی ہے اللہ کا عرش بھی ہے جنت کی بھورے بھی ٹھیک ہے نا تو یہ کرسی باقی رہنے والی ہے اللہ کے بقا سے یہ اللہ کرسی کا محتاج ہے کرسی اللہ کی محتاج ہے اللہ عرش پر ہے لیکن اللہ عرش کا محتاج نہیں ہے. بلکہ عرش اللہ کا محتاج ہے برائے او تو حرد اور آسمان و زمین کی حفاظت اللہ کو بوجھل نہیں کرتی یوف ہوتا ہے سامان اٹھا کے اللہ تو اللہ پر بھاری نہیں ہے آسمان کی فر بھاری نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کے لیے بہت آسان ہے جس کے ہاتھ چیز کی بادشاہت اندو لے لو اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہو جاتا وہ چیز ہو ہو جاتی ہے یعنی اس سے مراد ہے کہ اللہ آسمانوں زمینوں کی حفاظت کر رہا ہے ڈائریکٹ اور ہر انسان پر اللہ نے حفاظت کے فرشتے رکھا ہوا اللہ کے لگو مواقع خلف یا خطو نہ ان کو لنب سے لمحہ آ رہی ہاں حافظ تو اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا ہے اور اللہ کی حفاظت دو قسم حفظ خاص اور حفظ عام حفظ خاص جو ہے حفظ عام تو عام حفاظت شروع فیطن سے مصیبت سے مخلوق کی برائی سے بچاتا ہے اور حرتخاص جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے عموماً بندوں کے حفاظت کرتا ہوں ان کے دین کی ان کے ایمان کی ان کے اخلاق ٹھیک ہے موضوع انشاءاللہ آ سکتا ہے محب العلی گلادیم اور اللہ ہی کی عبادت اس لیے کہ اللہ بلند والا ہے علی کا معنی کیا ہوا بلند ذات کے اعتبار سے بھی سب سے بلند ہے آپ اشارہ کر سکتے ہیں آسمان کی طرف اللہ کی ذات کی تشویری نہیں دے سکتے لیکن اللہ سب سے بلند ہے ذات کے اعتبار سے آسمان کے اللہ کا عرش ہے فوق العرش اللہ عرش پر. اور عرش القدر جس کو علو الصفہ کہتے ہیں صفت کے اعتبار سے بھی اللہ کیا ہے کیا ہے بلند یعنی اللہ کی جتنی صفات سب بلند ہیں یعنی تمام عجیوب سے پاک ہیں اور علوم القر علوغ الزاد علو القدر و علو القر یاد الذات گا علوب معلوم علب القدر قدر کے اعتبار سے صفت کے اعتبار اللہ کے سارے بلند ہیں یعنی عیوب سے پاک ہے ساری خوبیوں کا مالک ہو وہ کبیر المتحال بحول قبیر المتحال بلند والا ہے وہ وقبر اللہ سب سے بڑا ہے رب الملائکہ کے تبراہب سے پاک ہے ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں اللہ الخیر دیکھ سارا خیر تیرے ہاتھ وہ شروع نہیں شہر کے اللہ کے نبی پڑھتے تھے تو سے شر تیری طرف نہیں اور علوم القحر کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بلند ہے یعنی اللہ کا حکم سب پر غالب ہے سب سے اونچا ہے اللہ کا بہو القاعر و فوقۂ اب علی بہ الحکیم الخبیر بہو القاہر فوقۂ ابالی ویورس اللہ بندوں پر غالب ہے اور حفاظت کرنے والے فرشتوں کو بھیجتا ہے العظیم اللہ ہے وہ ذات کے اعتبار سے بھی بلند والا ہے صفات کے اعتبار سے بلند تو معلوم ہوا کہ اللہ معبود برحب کیوں ہے نمبر ایک اس لیے کہ حج القیوم ہے نمبر دو اس لیے کہلاتا خود حسینتم اللہ نعم ہے نیند اور رنگ نہیں آتی اللہ نہم معافی سماؤ اللہ ہی بابو اس لیے آسمان و زمین کی ساری ملکیت اس کے لیے مندر ندی اشوائندہ بید کون جو اللہ کے بعد سفارش کرے سوائے اس کی اجازت کے یہ کتنا ہوا چار گیارہ موم بیندی ہے ماما خلبہ ہوں چھ پانچ ہو گیا دیکھیے خدا حید مل بل... آٹھودہ دوما نو بحول علی دس عظیم گیارہ گیارہ امام ابن الصمین کہتے ہیں کہ اس میں پانچ اللہ کے ذات ہیں ذات ذاتی صفات ہے اور چھبیس جو اللہ تعالیٰ صفات ہے اللہ کے صفات فہلیہ کیونکہ اللہ کی دو خسم ہیں صفات کی تو قسمیں صفات ذاتیہ صفات لازمہ جو اللہ کے ذات کے ساتھ لازم ہے اللہ کے ذات کے ساتھ جو لازم ہے حیو قیوب ہے اللہ حی... ہمیشہ سے حی قیوم ہے قیوب ہے اللہ ہے قدیر ہے ہمیشہ سے قادر ہے سمیع ہے بصیر ہے سننے والا ہے دیکھنے والا ہے یہ سب کیا صفات ذاتیہ صفات لازمہ کہتے ہیں لازم ہے اللہ کی ذاتی سے اس میں ارادے اور مشیت کا کوئی تعلق نہیں صفات ہے فعلیہ کا مطلب جو اللہ کے ارادے مشیت مطلب سے متعلق جیسے کلام اللہ جب چاہے گا کلام کرے اللہ عرش پر مستوی ہے اللہ نے جب چاہا حرش و مستفی ہو عزت دینا زلیل کرنا یہ سب کیا ہے صفات ہے ہے سب سے پہلے لفظ اللہ پہ بات کرتے ہیں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے ان سا میں اللہ کے ناموں میں سے ایک, نام ایک نام کیا ہے اللہ ہے نام مشہور نام ہے اللہ کے کتنے نام کسی کو نہیں مال کیونکہ اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشاط فلم مستقبل کی پریشانی جو ماضی میں گزر گیا غم جو اس وقت موجود ہے جس کو اس وقت غم ہے جو گزر چکا جو آنے والا ہے تو جو یہ دعا بڑھے گا اللہ عبد ابن عبدك ابن عمدہ قدافی دعا ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے فکر مندی اور غم دور کرنے کی دعا فکرمندی اور غم دور کرنے کی دعا حسن المسلم یہ حسن المسلم علامہ تحقیق اور بات صحیح ہے اللہ hey میں تیرا بیٹا ہوں تیری باندی کا بیٹا ہوں ناسی تھی بھی ہی میری پیشانی تیرے ہاتھ میں میں دعا کرتا ہوں ان تمام ناموں سے جو نام تیرے لیے جن ناموں سے تو نے اپنے آپ کو موسوم کیا اوون اون یا وہ او ناموں سے دعا کرتا ہوں جو تون نے اپنی کتاب میں نازل کیا ان ناموں سے دعا کرتا ہوں جو ت نے اپنے بندوں میں سے کسی کو سکھایا وہ نام جو کو تو ہی اللہ جانتا کوئی نہیں جانتا جی بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کریں گے کب کریں گے جب تمام بیا انبیاء مشہور مشہور انبیاء کہیں گے کہ نفسی نفسی آپ کا نمان اللہ فاتی تحت العرش اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کریں گے تو یہ جو اللہ تعالی دل میں جو دعائیں ڈالے گا وہ اسما صفات تھا اللہ کے ناموں کو جو نام قرآن حدیث میں نہیں ہے اس وقت اتنے نام ہوں گے اور چار سجدہ کریں گے ہر سجدہ ایک ہفتے کے برابر ہوگا صحیح حدیث ہے. سجنا ایک ہفتے کے اور اتنی دیر تک اللہ کے عصم صفات شفات کا ذکر کریں گے تب اللہ کہے گا یا محمد عرفا راسا پلی عثم اصل تو آتا پلی عثم تو ہوتا وشفا تو شفا اے محمد سر اٹھاؤ سوال کرو دیے جاؤ گے بات کہو سنی جائے گی سفارش کرو سفارش قبول کی جائے جو. وہ بھی سفارش کے اللہ کے نبی امت کہیں گے اللہ میری امت میری امت ایک ہفتے تک اللہ تعالی کے اسما صفات کا ذکر کریں گے پھر دوبارہ اللہ کے اسما صفات کا ذکر پھر دوبارہ اللہ کے عصمت صفات کا ذکر پھر چودہ باروں حدیث آئیں گی اگر وقت ملا تو صفات کے بعد میں اس لیے جو اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کلیما تو ابھی ہی مدد اگر تمام سمندروں کو روشنائی میں تبدیل کر دیا تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے پھر بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو اللہ کی کلمات کا کیا مطلب اسما و صفا ختم نہیں ہوتا تو ان تمام ناموں سے دعا کرتا ہوں علی القرآن ربی قلبی اور ابن قیم نے انتظال القرآن العدیم اور ابی اقلی عدیم کی روایت کی قرآن عظیم کو میرے دنوں کی بہار بنا دے وہ جلا حسنی میرے غموں کو دور کر دے جو غم مستقبل ماضی میں جو ٹینشن آیا جو نقصان ہوا اور اس کی جو پریشانی ہے اس غم کو بھی دور کر دی و دے مذہب ہمستقبل کی جو ٹینشن ہے اس کو بھی دور کر دے ان دنیا اور آخرت کے غموں کو دور کر دے اظہب اللہ ہم نہ ہو اللہ اس کے غم اور ہم کو دور کر دے گا وہ ابد اللہ مکان و فرحت اللہ خوشی اور مسرت ادا کرے گا دل میں ایمان کی خوشی ایمان کی وجہ سے سکون اور اطمینان اور خوشی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے کل بفت اللہ اللہ کے فضل اس کی رحمت پہ خوش ہونا چاہیے قل بفضل اللہ کے فضل سے مراد اسلام اور اللہ کی رحمت سے مراد قرآن جو اسلام پہ رہے گا جو قرآن سے رہے گا اللہ اس کو خوشی عطا کرے اللہ اللہ تعالیٰ دنوں کی بہار بنا دے قرآن کو ہمارے غموں کو دور کر دے ہماری پریشانیوں کو حل کر دے اللہ احزاننا ربیعۂ قلوب آج کا درخ ختم ہو گیا سر بات کریں گے کل زیادہ ٹائم ملے گا نمبر زیادہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے علم ہے اللہ ہے اور اللہ کے کیا معنی ہے لغت کے اعتبار سے اللہ زیادہ جانتا ہے لیکن لغت کے اعتبار سے اللہ کے کئی معنی ہے اس میں سے ایک معنی آتا ہے بن عباس نے بیان کیا اللہ کا معنی کیا بیان کیا اللہ حضول ابن عباس نے خطبی نے روایت کیا یہ خرطبی نے روایتی اللہ ابو ہی تھی اللہ معبود ہی تھی اجمیہ علیہ اللہ معنی آبد یعنی اللہ کا معنی ہو تو مالو المحبود اس میں مفول الہ فیال کے وزن پر ہے الہ حیا الہ یا الہیا فیال مفول کے معنیٰ اللہ معبود کے معنی پر اللہ پوری مخلوق بتنا عبادت کا مستحق ایک مانا دوسرا معنی ہے الیہ الخلائق ساری مخلوق گھبراتی ہے تو اللہ کی پناہ میں آ جاتی ہے تو اللہ کو اللہ اس لیے کہتے ساری مخلوق اللہ کی پناہ میں آتی ہے اگر وہ پناہ نہ دے تو کوئی مخلوق زندہ میں رکھ سکتے تیسرا معنی جو ہے علاقہ ہوتا ہے تحیر الباب فی کن ہی اللہ کو اللہ اس لیے کہتے اللہ کی گہرائی گہرائی میں کوئی آدمی جائے گا تو حیر زدہ نہ جائے گا وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا اس لیے اس کو کیا کہا گیا اللہ کہا گیا اس لیے وہ معبود ہے اس لیے کہ ساری مخلوق اس کی طرف پھلکتی ہے پناہ لیتی ہے ساری مخلوق کو بنا بنانے اس لیے کہ اللہ کی ذات اور صفات کی حقیقت کو جاننے کی کوئی کوشش کرے گا آج اور کو درمادہ ہو جائے گا وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا سورج کی روشنی کے سامنے آنکھ نہیں ٹھر سکتی جو مخلوق ہے تو اللہ کے بارے میں با کیسے آب آب ہم جان سکتے اس کی یعنی کہ سبحان اللہ کے اللہ سہانا تینوں قسم کی توہین آ گئی ہے اللہ سبحانہ سب کا وہ تو ابھی بیاں آنے والا ہے اللہ سارے مخلوق کا پروردگار پرد... سارے مخلوق کی حفاظت کرنا آسمان و زمین کو اللہ تھامے ہوا یہ سب ربوبیت دیتا میں دیتا اور ابودیت کے اللہ لفظ اللہ یا عبودیت صفت معبودیت جس کو توحید ولوحیت کہتے ہیں لا الہ صفت یعنی کیا کہیں گے توحید توحید الوحیت لا الہ حی القیوم اسما صفات ہے حی القیوم اور قیوم اللہ کے نام اور سے نام تھا اللہ کا نام قیوم اللہ کا نام ہے حیات کی صفت ہے اس میں قائم کرنے کی صفت ہے اس میں ذکر ہے کیونکہ ہم کو آپ نے بتایا نہیں ہے ایک دین میں اگر پڑھنا ہے تو کافی اور اگر ڈیٹیل پڑھنا ہے تھوڑا بالکل لیٹر میں ان شاء لیے تو مطلب تھوڑا رکیے اس پر آپ نے بہت عظیم عائد کا انتخاب کیا ہے ٹھیک ہے تو حی الخیوم اسما صفات آ ہیں مند اللہ و عید نہیں کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کرے اللہ کی اجازت کے بغیر اس میں بھی صفات ہے یا لمامہ بہن عیدی علم ہے صفات بھی ہے اور رغوبیت بھی ہے یاما یہ ہے تو نہ بشئی علم ہی اللہ باشا یہ بھی آسما صفات ہے وہ سیا اس کی کرسی آسمان یہ بھی آسما صفات ہے بنا یہ ہلد اما زمین کی حفاظت اللہ کو حاجز نہیں کرتی يا ربوبيتنا وهو العلي القدير يا اسوا سفارس الله आएगा बयान सुभान الله و الرحمن و صلى الله عليه وسلم تشغ مقام و رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلق الله نفسا اكرم من امتي محمدي صلى الله عليه وسلم روکے زمین میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی صلاح افضل کوئی مخلوق نہیں بنائے عبداللہ بن بنواس اور اللہ نے آپ کی زندگی کی قسم کھائی فرشتوں کے قسم نہیں کھائی اللہ کے زندگی لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا لام روکا لفی سکرت میں آپ عمر کی قسم وہ اپنے نشے میں بندہش جی بولی تو تمام انبیاء کا ہے یا پھر کچھ فرشتوں کا ان سے زیادہ افضل ہو سکتا ہے سب سے زیادہ محتبہ رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کا ہے یا پھر کچھ فرشتے نبی میں صلی اللہ اس کے بعد موسی علیہ السلام اس کے بعد تمام آ رہا ہے عبداللہ بن عباس صلی اللہ کا لوگ فرشتوں سے انسان کے ساتھ نے کہا اس سے بھی اشارہ ملتا ہے اور اس سے بھی اشارہ ملتا ہے اشارے بتا رہا ہوں فن فخر روحی قاعو لہو ساجدی فرشتوں کو کل میں کن سے پیدا کیا انسان کو پھونکا اللہ نے میں پھونک بھی نہیں سکتا اشارہ نہیں کر سکتا اور خلق تو بھی ہے دہی اور اس لیے کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا انسان کو بنایا تو کس کی ہوگی ہوگی اللہ نے روح ہوگی اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا علم کے اعتبار سے ممتاز کیا آدم علیہ السلام کو علم دیا جو فرشتوں کو بھی نہیں تھا تمام مخلوقات تمام دنیا کی جتنے مخلوق سب سے افضل و ترین آپ صلی المحمد صلی اللہ علیہ کو بنایا گیا تو آدم علیہ السلام کو جب اسمال سنا آدم علیہ السلام کو ساری دنیا کے نام وغیرہ ہر چیز کا علم دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ السلام کو دیا گیا یہ فضیلت نصبی ہے اچھا سوال ہے جس طرح معلح الحران بھی سب سے بڑے عالم جی اور, اور جو ہے فرائض کے عالم زید بن ثابت قرآن کے قاری وہی بنکار اسی طرح بن نقاب کو ابو اباہلا کو امین و حادم اس مسئلے میں افضل ہے وہ اس امر کے امین کون ہے حواری ہیں ہماری دیکھ نویر زبیر میرا حوالی زبیر اقوام تو آدم علیہ السلام کی جو فضیلت ہے تاہم سے تو اہل دیا مخلوقات کے استعمال کی جو چیزیں جو تفسیر ہے اس کا نام کیا ہوگا اس کا نام کیا ہوگا اس کا نام کیا ہوگا اس کا نام, اس, کا نام, اس, کا نام اس فضیلت میں آدم السلام آگے ایک پوائنٹ ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ میں ہزاروں پوائنٹ جس طرح آپ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں جو ایمان والے ہوں گے یہ فتنے کا دور ہوگا لینا عامر فہر عجر حمسین امن کو آخری زمانے میں جو فتنوں کے دور میں شہیدی پہ عمل کریں گے اس میں تم میں سے پچاس کا پچاس کا سوا ملے گا تو کہاں میں سے پچاس یا ان میں سے پچاس کہا تم میں سے پچاس کا سوا ملے گا تو اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ سے صبر اور استقامت کے میدان میں صحابہ سے آگے بڑھیں گے ایک پوائنٹ ٹھیک ہے لیکن صحابہ ہزاروں پوائنٹ لا لائب مس رحم مسلم شریف جس نے مجھے دیکھ لیا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی اس وغیرہ خرچ کرو میرے صحابی کے ایک مٹھی یا آدھی مٹھی کے برابر نہیں ہو سکتی ہجرت ہے نصرت ہے اللہ نم کو رضی اللہ رضو انوک صنعتی خراشد محتون مف لحل بولتے رہی صادقین صائمین اللہ اللہ ایک پوائنٹ میں بڑھ جانے سے ہر پوائنٹ میں بڑھنا نہیں ہے جن کی آدم علیہ السلام کو دیا گیا اس لیے اس کی ضرورت تھی اس پوائنٹ اور آپ نے دنیا کے معاملات میں آپ نے صحابہ سے کہہ دیا کہ بھائی ہم کو اس کا علم نہیں ہم تم عالم ہو مرے دنیا کو دنیا کے معاملے تم زیادہ جانتے ہو شریعت کے علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے افضل ہے علم الاسماء السلام شریع علوم نہیں آتے شریع علوم کے ساتھ تکوینی علوم میں دنیا کی چیزوں کا علم دیا گیا لیکن نبی کا علم شریعت کے علوم میں سب سے, سب سے آگے شریعت کا علم زیادہ افضل مم. ہے یا کائنات کی چیزوں کا علم شریعت اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے اللہ ان شاء اللہ انشاءاللہ پھر کل ملیں گے ش یہ چھوٹا سا تھا جب بہتر ہم جو پڑھتے تو صرف عوض اللہ میں نے شیطانزیم کر کے پڑھنا پڑھنا پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے قرآن پڑھتے ہیں کبھی ایک اسٹاپ پریکسٹ ڈے جب شروع کریں گے وہاں سے تو بسم اللہ پڑھیں گے بسم اللہ خالی اوزب اللہ نہیں آپ اعدب اللہ پڑھ کے شروع کیا آپ نے ہاں بعد میں رک گیا کسی سے گفتگو کرنے لے مشغول ہو گئے تو پھر باللہ پڑھنا کافی ہے لیکن سورت جب شروع ہو رہی ہے تو, بس تو باللہ بسم اللہ دونوں پڑھیں گے سہانک اللہ عمر